تو میں ایسا کر دوں کہ بس یہ بول ہی نہ سکے تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اور جادو اگر اس میں کفریہ کلمات نہیں بھی ہیں تو کسی مسلمان کو ایزا دے رہا ہے اور آقا علیہ صد اسلام نے سب ناپسند فرمایا ہے اور اس کے علاوہ اگر جادو میں کفریہ کلمات ہیں تو وہ جادو کرنے والا بھی جو غیر مسلم ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا اور کروانے والا بھی جنہیں ہمارے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے حرت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضول سے عطا فرمایا ہے بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے کاروباری طبقے میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے بات کی اچانک چلتی ہوئی دکان جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئی اچانک چلتا ہوا کاروبار جو ہے بالکل ختم ہو گیا انڈسٹری ختم ہو گئی, گئی فیکٹریز ختم ہو گئی یعنی پتا چلتا ہے کہ ایک دم ویرانہ ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی کیا حسد کار فرما ہوتا ہے یہاں پر بھی حسد کا معدم نظر آتا ہے کیوں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کیا ہے دیکھا جور سب میں دو بات ہے جو میں نے میں کہ حسد میں اپنا بھی بھی خراب کرتا ہے دنیا بھی خراب کرتا ہے آخرت بھی خراب کرتا ہے کیونکہ حسد گناہ کبیرہ ہے حسد جس پر کیا گیا کہ کیا جس پر میں نے اپیلرس کیا آپ کے کی سوال میں بھی آپ نے جو رشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی کو اپنے فضل سے دیا اب اللہ نے اپنے فضل سے ذہن میں رکھیں اور ہم اس سے حسد رکھیں تو ہمیں اللہ کے علم پر ہم نے تنقید کی اللہ کے فضل پر تنقید کی <تصفح> یعنی ہم نے یہ کہا کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اس کو دینا دینا میرا السلام کرام علیکم. علیکم. کو میرا سلام وعلیکم السلام, السلام اور جو صبح اکمل کادری پر ان کو میرا بہت بہت السلام وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں خبیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے فرمائیے سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے حسرت کی تعریف بتا دیجیے اور دوسرا سوال یہ کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں ہم اگر کسی سے حرت کرتے ہیں تو وہ تو غلط ہے اور اگر ہم دین کے معاملے میں یوں کہیں کہ میں بھی اس سے زیادہ نماز پڑھوں گی اور میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں گی تو کیا اس کا حسب ٹھیک ہے اچھا خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہیں جو میک اپ میں اور فیشن میں بہت زیادہ حرت کرتی ہیں میک اپ نہیں وہ خواتین تو بالکل غلط, غلط کرتی ہیں بالکل غلط کرتی ہیں فیشن, ہے محب محب محب فیشن میں تو بالکل بھی اس طرح بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا نظم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر خواتین اور حسد کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت رانا صاحب ماحول کو مزید پیارا کرتے ہیں وہاں رخ کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ابدستان صاحب کا کلام ہے بس اللہ کے میں لج پالا دل لگیا میرے make the Michael ماشاء کمال جی. کی تئیں جناب کمال کی تئیں ماشاءاللہ اللہ علامہ صاحب فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں حسد لوگ کرتے ہیں کاروبار بند کر دیتے ہیں ایک عمومی تأثر یہ صاحب یہ عشق مجھ سے جلتا تھا اتنی اور جادو اس میں شاید تعویذات کرایوں جادو کراؤں اس کا آپ سلام کر رہے تھے مزید بات کنٹینیو کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام. السلام, السلام جلیل بھائی اللہ تعالیٰ کی عمر دراز فرمائے آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا کہ اب تو ہر ٹی وی پہ اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے یہ ساری ٹی وی کی برکتیں ہیں تو یہ سب سے پہلے تو مفتیان نے کرام سے میرا سلام ہے وعلیکم السلام میرے دو تین سوال ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی جی میں یو کے محمد یو کے بات کر رہے بہت مختصر وقت ہے بریک پہ جانا ہوگا جی بالکل میں عرض کر رہا ہوں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ حسد کے بارے میں کہ حسد اور رشک میں کیا فرق رشک میں کیا فرق کے متعلق اور دوسرا بھی آج ہی میں نے ٹی وی پہ سنبھالا اچھا آپ میرے ساتھ رہیے گا اب جو آج آپ نے دیکھا اس پہ کلام کروائیں گے آپ سے آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یو پے کی اس کال کے ساتھ ایک مختصر شوق کے بعد تھینک یوز ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حسد کے موضوع کے ساتھ حاضر حقد مت دیکھیں جناب یو پے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب جنید بھائی یہ مفتی سہیل امجدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے ماشاء اللہ یہ علم کا سمندر ہے Maashaal. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے اور Ameen. ان کے صدقے ہمیں بھی علم عطا اطاف یہ دوسرے مفتی صاحب ہیں صاحب تین کا اصل طور پہ مجھے تعارف نہیں ہے میں ان کا بھی مداح ہوں ماشاء اللہ ٹی وی پہ جتنے آتے ہیں سبھی علم کے سمندر ہیں تو یہ مفتی سہیل صاحب سے میں ملتمش ہوں کہ آج میں نے یہ ٹی وی پہ ایک خواتین سے سنا تھا کہ وہ خاتون فرما کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کو منافقین کی چالوں کا نہیں علم تھا اگر علم مام ہوتا مام تو وہ غزبہ وقت سے پہلے ان کو الادا فرما دیتے مام مام تو مام اگر ان کو حضور کو اس کا علم نہیں تھا اچھا کام کرتے ہیں آپ یو کے سے کال کر رہے ہیں مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اس سوال کا جواب ان سے دلواتے ہیں اس کے ذریعے سے ایک تو تعارف بھی آپ سے ہو جائے گا اور آپ دیکھیے گا کتنا مدلل انداز سے جواب آپ تک پہنچے گا جی تو یہ ایک میرا ہو رہا ہے جی اور وہ, وہ میں نے پہلا ارد کیا تھا اس دن مفتی ابو بکر صاحب نے فرما دیا شاید عدم توجہ بچوں تھی کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ مفتی سہیل صاحب سے یا شاہ صاحب کہ عمر بن سلمہ نے چھ سال کی عمر میں امامت کروائی اچھا آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ان شاء اللہ پوری کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی علامہ صاحب پہلے وہ بات مکمل کرتے ہیں کہ جو حسد کا شکار لوگ کیا کرتے ہیں پورے کے پورے کاروبار تباہ کر دیتے ہیں دیکھیے اس میں جو کاروبار جو تباہ ہو رہا ہے یا رک رہا ہے اس کو حسد کا بھی تعلق ہو سکتا ہے جس طرح مصرف قرآن فرمایا جادو وغیرہ اس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ فرماتا اللہ و یب ست و ہے کہ خدا حد اس کو کشادہ کرتا ہے خدا اس کو بند کرتا ہے اب خدا اس کو کشادہ کرتا اور بند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ نے بند کرنے کے وہ کشادگی کے اسباب بنائے ہیں کیونکہ یہ عالم اسباب ہے بالکل کشادگی یہ ہے کہ رب کریم کا شکر ادا کرنا اس کے فضل کا احسان جاننا تو اس سے کشادگی پیدا ہو جاتی ہے اور جو ہے کہ وہ رزق تنگ ہو جاتا ہے تو اس میں نظر بد بھی ہو سکتی ہے جادو بھی ہو سکتا ہے حسب بھی ہو سکتا ہے اور نظر بد کا تعلق بھی حسد سے ہے جادو کا تعلق بھی حسد سے ہے اور گویا کے تاویز گنڈے جو کفری کلمات کی جاتے ہیں اس کا بھی تار حسد رہی ہے اچھا یہ حسد کیا اس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے مفتی صاحب کسی مسلمان کو یہ حسط بالکل حسد اس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے وہ ہر وقت جلتا کرتا رہتا ہے اور محسوس کے ٹو میں لگا رہتا ٹھیک ہے یہ ایک نقصان ہوا محسوس کے لیے اور دوسرا نقصان یہ وہ کہ حسد کی آگ میں جل کر عملیات کا سہارا لیتا ہے ٹھیک ہے اب عملیات کے ذریعے وہ نقصانوں پہ پہنچتا ہے دیکھیے یہ بات تو ہوئی میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کیونکہ رسول اللہ صاحب سا محکوم یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو استعمال جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے تو ہماری نیکیاں تو اختر کرنے سے جل رہی ہیں تو کیا ہماری نیکییں جلنے کے باوجود بھی ہم سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے اصل میں یہاں پر جو نیکیاں جل رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں وہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے چاہے وہ عملیات کے ذریعے اپنے حسد کے ذریعے تو اسی وجہ سے کہ وہ ریمی کر رہا ہے سامنے والے کو ایزا دے رہا ہے تو بنا پر اسی کے تھرو وہ نیکیا جل رہی ہیں کی طرح وہ چٹ رہی ہیں اچھا ایک سوال آیا جیسا کہ یوں کیسے حسط اور رشک میں کیا فرق یعنی میں مثال کے طور پہ آپ کے اوپر شکوں کی اور حسد کروں تو کون سا ایسا میں یہ دیکھوں گا کہ میں آپ کو دیکھوں اللہ کبارک نے بہت نعمتیں عطا فرمائی تو میں یہ دعا کروں کہ یا الا خدا ناخاستہ میں یا الاح المتیں اس سے عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کو ظاہر فرما اور یہ نعمتیں مجھے حسد ہے میں یہ دعا کروں یہ تمنا کروں کہ یا نے جو کو اتا فرمائی ہے یہ نعمتیں مجھے بھی اتا فرما اور ان کی نعمتوں میں اور زیادہ فرما <تصفح> مطلب اگر یوں بھی کہا جائے اس بات کو کہ نے اس کو اتنی نعمتیں کیوں عطا کی ہیں اور مجھے کیوں معذ اللہ اطاع نہیں کی ہے تو یہ بھی میں اچھا بات جاری رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں ارم بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے کستور سے جی فرمائیے بہن بھائی میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ جو لڑکیاں ایکسپیکٹڈ ہیں بیبی ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تو کیا ہم لوگ اس کا بھی کترانہ ادا کریں بالکل بتائیں گے کو بہت شوق یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو نماز ادا نہیں کر سکتی اپنے محسوس ایام میں تو وہ ان طاقتوں میں عبادت کس طرح کریں بالکل بتائیں گے آپ کو آپ بہت شکریہ آپ نے کال کی نازین رہے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفح اس ٹرانسمیشن اور حسرت کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر جی جی شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو دیکھے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں یاسین بات کر رہا ہوں جرمنی سے جرمنی سے صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے حسد کے حوالے سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ بعض اوقات حسد کے خوف کی وجہ سے بندہ اپنا کوئی بھی معاملہ یا پرائیویسی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا آپ کو خوف ہے کہ یہ تو کوئی آپ سے کوئی آپ کا رشتہ دار یا کچھ قریبی یا کوئی دوست پوچھنا چاہیے جاننا چاہیے تو کیا آپ اس کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں یا آپ کو گریز کرنا چاہیے یا آپ سکتے ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں بس یہی ایک سوال ہے آپ کا بہت شکریہ جرمنی سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں آپ کا بھی سلام وعلیکم السلام کیا پوچھنا چاہتی ہیں بیچا میں دو سوال ہے کیا ہمارے پیارم نے حسر سے بچنے کے لیے کیا تمقین فرمائی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا تلقین فرمائی ہے حسد سے بچنے کے لیے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے حسد سے بچنے کے لیے محسوس کے لیے جو حسد کا شکار ہے یا حاسد کے لیے تو اسے چاہیے حاسد کو چاہیے کہ حسد کرنے سے پہلے یہ باتیں نوٹ کرے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا کیا نقصانات ہیں سب سے پہلے دیکھیے وہ جس چیز سے حساب کر رہا ہے وہ اللہ تبارہ کا پتا پر راضی نہیں ہے پہلا نقصان یہ ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارہ کا پتا کہ نیک کی زمرے سے نکل کر ابلیش کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے کہ ابلیش نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تیسرا یہ کہ ہر وقت جلدا کرتا رہتا ہے دوسرا یہ کہ ہر وقت محسوس کی ٹو میں لگا رہتا ہے اگر ان نقصانات پر غور کرے تو اسے چاہیے کہ ان نقصانات پر جب غور کرے گا تو ان غور کرنے کے بعد وہ بالکل حسد سے دور ہوگا بات میں نے جرمنی سے پوچھا جی مطلب بہت سی بڑی بڑی ڈیلز ہوتی ہے رشتے داروں کو اس کے لیے بتایا جاتی ہے شکار نہ کر اس کا بالکل صحیح طریقہ یہ پوچھے تو صحیح کہ اللہ کا بہت شکر ہے اور بسم اللہ سے پورا قرآن پڑا جائے تو کیسا ہے عام طور پر یہ رائج ہے کہ بسم اللہ پڑا جاتا ہے تو بسم اللہ تو ہوگا کا سواب نہیں دیا بالکل یہ پوچھا ہے روزے بالکل نہیں رکھ سکتے نہ رکھنے ہے رکھنے کی طاقت نہیں تو ہر روزے کے بدلے میں فیڈیا جو ہے کم از کم منیمم پینتالیس سے پچاس روپے ہے اس کے بعد یہ پوچھا کہ سب کچھ ہے لیکن دوسروں کے مال میں حسد کرتے یہ کیسا ہے اپنے پاس نعمتیں ہونے کے باوجود دوسرے کی نعمتوں پر حسد کرنا یہ قابل مذمت بات ہے یہ دعا کریں کہ اور نعمتیںتا عطا بلکہ بات یہ ہے کہ اپنے پاس نعمتیں اور دوسروں کی نعمتوں پر حسد ہو رہا ہے تو اپنی جو نعمتیں وہ بھی چلی جائے پاک سے یہ ہے کہ جو دوسروں کی نعمتوں پر دعا کرتا ہے اسے بھی عطا اسے عطا مجھے عطا مجھے کیا اس کے بعد یہ پوچھا کہ کون سا ایسا مطلب عمل کیا جائے کہ آپ اس سے جھگڑے ختم ہو جائے دوسرے حسن ختم ہو جائے تو حضرت کے نقصانات پر غور کریں تو انشاءاللہ شاء بالکل ختم ہو جائے گا مگر حدیث پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اس کے بعد یہ پوچھا کہ دنیا دنیا کے معاملے پر حسد کرنا کیسا ہے اور معاملہ حسد کرنا کیسا ہے دنیا کے معاملے پر کہ مجھے بھی اتنی دولت مل جائے اگر وہ اگر اس طرح ہے جو نعمتیں اس کے پاس جو ہے وہ کائم رہے اس کے پاس رہے مجھے اللہ بال نعمت میں تو یہ صحیح ہے لیکن اگر یہ کہا ہے کہ نعمتیں اس سے زائل ہو کر مجھے ملیں تو یہ بالکل ناجائز غرام ہے اور یہ منع ہے لیکن معاملات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور فری ڈالی کا سے متنافس ہوں کوئی اگر بہت زیادہ عبادت کرتا ہے آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ عبادت کروں تو یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح کہ عمر میرے فارو اللہ تعالیٰ کا آدھا سامان ہے تو سدی کے اکبر جو ہے وہ یو پی ساسد بھائی نے یہ پوچھا کہ حسد اور رسم کیا فرق میں اس کے بعد علی حسلام کو منافقین کا علم نہیں تھا تو صحیح حدیث شریف ندی سے علی حسلام کو فرمائے کو آج کر فرمائے تو مسجد میں بیٹھ آپ نے مسجد ندی میں فرمایا نکل جائیں اس کے باوجود منافقین نہیں نکلے تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر نکالا اس کے معلوم ہوا کہ کو تمام باتیں معلوم رہیں گے آپ ہمارے ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے ٹرانسمیشن اور حسد کے موضوع کے ساتھ ایک پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت آپ کے پاس باقی عورت جو ہے ہے اور اس بچے کی طرف سے فطرت ادا کرے گی یا نہیں فطرت جو ہے زندوں کی طرف سے ادا جاتا ہے جو نہیں آیا اس کی طرف سے نکل گی اس کے بعد یہ پوچھا کہ مخصوص ایام میں عورت اگر جو ہے وہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تو اللہ تبارک و کا ذکر اذکار کرے رسول اللہ پر دوسرے حسد سے کیسے بچا جائے اس پہ کلام کرتے ہیں رسوم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جیسا کہ سوال ہوا اور اس کلام کیا کہ غب عہد کے موقع پر جو ہے کیا یہ بات ان کی نالج میں نہیں تھی ان کی علم میں نہیں تھی کہ مارکیٹنگ کیا سازش کرنے والے دیکھیے حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخصیت سوال کرتا ہے حسد کہیں موضوع چل رہا ہے تو اسے حضور کے علم سے حسد ہے اچھا اور یہ ساری بات حسد کی ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ سرکار کو یہاں علم نہیں تھا وہاں علم نہیں تھا وہاں علم نہیں تھا جبکہ جب قرآن ایک بات کر دے پھر اس کے بعد نقطہ چینی کرنا اور اسی چیز میں رخنے کی تلاش کرنا یہ منافقین کا بھی طریقہ رہا ہے قرآن کریم فرقان بھی کہم فکن تالم وقان صبح اللہ علیہ کا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے اسی چیز کو ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے ہر چیز کی تعلیم ہم نے آپ کو مرحمت فرمائی ہے صحیح بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اس قسم کے سوالات مزاج نبوت پر بہت گرہ گزرتے ہیں وہ اپنی کو اس چیز کو قرآن کا درد سمجھ رہی ہے یا سمجھ رہے ہیں وہ اپنی آخریت خراب کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ما بالا فی قومی تعین فی کیا ہو گیا اس قوم کو جو میرے علم پر تانا کرتی ہے قیامت تک جی شخص کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا پوچھ لو اور سر اسلاۃ والسلام نے اس کے جو ہے جو جو جوابات محمد فرما کے قرآن میں بھی موجود ہے سورت توبہ کے اندر عبد بن اوبئی نے اسی قسم کی مغلزات دربار صالت میں کہی تھی کہ وہ ماں ادری نبی کو قید کہ کیا خبر ہے हुँ. اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے فرمایا قد کفر تم ایمانکم ایمانی اب تم اس تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا تمہارے جملے نے کہ تم نے میرے نبی سے علم کی نفی کی ہے تو یہ ایسا امر ہے کہ جناب تم نے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ پر کفر کو مسلط کر دیا اللہ آن ایئر آن ایئر اس قسم کے خاص مخصوص جملے بولنا یہ حسد ہے اور یہ کفر کی جانب لے جاتا ہے اگر اس میں سرکار کے علم سے بغض ہوا تو قرآن پڑھنے کے باوجود بندہ رہا امان ایمان, ایمان کی طرف بھی آنا پڑ جائے گا بالکل ٹھیک ہے حسد کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے موتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہر شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب حسد جو ہے پینٹریٹ کر چکا ہے کوئی شعبہ اس سے خالی نظر نہیں آتا ایون مور دین نائنٹی پرسینٹ بلکہ نائنٹی نائن پرسینٹ لوگوں کے اندر جو ہے یہ اسد موجود ہے اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے بالکل یاد بتائیے کہ قرآن اور حدیث کے جتنے احکامات ہیں ہم نے سب سے کچھ ڈالتی ہیں یعنی کریم علیہ السلام کے جتنے فرمود ہیں آپ کا جو عمل ہے وہ ہمیں نہیں مانگا ایسا تو نہیں لگتا آپ کو ایک بار آف اسٹیٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی ایک اسٹیٹس کی جنگ شروع ہو گیا کہ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں اس دور میں جو ہے میں آگے نکل جاؤں ہونا یہ چاہیے تھا کہ دینی معاملات کی جنگ اس طرح ہوتی کہ میں فنا شخص اسی نے کرتا تو میں اسے بڑھ کر اگر اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا تو میں بھی کسی کا دل نہ اور اس ہمارا تو بھی لیکن اس کے بجائے بنیادی معاملات میں سٹیٹس کر جو ہے وہ معیار رکھا گیا ہے کہ اس کے پاس اتنی غورت ہے اب یہ چیز ہمیں پتہ کہاں لے کر جا رہی ہے یہ بالکل انتہائی جو مطلب یوں سمجھ دیں کہ آخری انتہا ہے وہاں تک ہمیں لے کر جا رہی ہے کہ وہاں پر پہنچ کر ہمارے دل میں یہ احساس بیدار ہی نہیں ہوتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اپنے نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں یا آیا ہم اللہ سبقت کو ناراض کر رہے ہیں علامہ صاحب گھروں کے اندر ایک سیاست ایک پالیٹکس اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ بھی حسد کے زمرے میں آتی ہے یا اگر مثال کے طور پہ دو تین ہیں تو وہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اسے زیادہ ابلاش کیوں کیا جا رہا ہے یا مجھے کیوں نہیں کیا جا رہا اگر بچے ہیں تو بچوں میں ایک حسد کا مادہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو زیادہ ابلاش کیوں کیا جا رہا ہے مجھے کیوں نہیں کیا جا رہا مگر مطلب دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر سے لے کر پڑوس پڑوس سے لے کے وہ محلہ محلے سے لے کے معاشرہ ہر شخص ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کے چکر میں گرا ہوا ہے دیکھیے میں اس یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم بحثی مسلمان ہونے کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے حسب ہے گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے اگر بار بار سوالات بھی ہوئے کہ جناب حسد کا علاج کیا کے معاملات کیا تو حسد کا جو علاج جو زمانے نبوی سے صادر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس پر استغفار کیا جائے हुँ. اس وقت میرے ذہن میں حضور سعید رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بنیادی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے نفسیات اور احساس کے این قریب جا کر حسد کا علاج فرمایا ہے فرمایا حسد یہ ہے جسے مفتی نے ذکر کیا کہ کسی کے نعمت کے زوال کی امید رکھنا हुँ. اور وہ نعمت اس تک ہی رہے اور مجھے بھی ویسی مل جائے تو اسی کو گرفتہ اور رش کہا جاتا ہے हुँ. اب یہ کہ جناب کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے اب اسی بوجھ کے اندر بندہ جل رہا ہے تو سید غسیر اعظم سے پوچھا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے تو کاش اس کو ہم عمل کریں تو حسد جیسی نحوس جس کی آہٹ ہمارے دل میں آنا گوئے کہ چونٹی کے چلنے کے قدم کی دھمک, دھمک جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کم آہٹ میں دل میں آتا ہے سردار گوت نے فرمایا کہ جس کو تم سے تمہیں جس سے حسد ہو جائے تم اس کی برملہ تعریف کرنا شروع کرو واہ تو جب تم تعریف کرنا شروع کر دو گے تو پھر حسد ختم ہو جائے گا اچھا ایک بات دیکھیں کتنی خوب بات ہے یہاں پر آپ مثال کے طور پر میرے آپ کے درمیان ایک حسد پیدا ہو گیا میں آپ سے جلنا شروع ہو گیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مفتی صاحب جیسے مجھے مل جائے یا ان سے اوپر مفتی صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا یا یہ بات سنتے ہیں اس بات کی وجہ کیا ہے یا اس بات میں صداقت کتنی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ اپنا تمام کا تمام نصیب جو ہے محسوس کو دے دیا کرتا ہے مقدر جو ہے محسوس کو دے دیا کرتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اس لیے, اس لیے کہ اس لیے کہ اس کی جو نیکیاں برباد ہو رہی ہیں وہ محسوس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور محسوس کی نیکیوں میں برابر اضافہ رہا جا رہا ہے اسی لیے علماء اسلام نے فرمایا کہ جب کسی کے سامنے بڑائی ظاہر کرنی ہو جو محسود ہو اس کے سامنے جا کر اس کے سامنے تباہ اختیار کر لے اور اس کے علاوہ اگر اس کی نعمتوں میں کمی مقصود ہو تو ہاتھ اٹھاؤ اور اس کی نعمتوں میں زیادتی جاتی دعا شروع کر دو کہمین اس کی نعمتوں میں جاتی فرما یعنی حرک کے تقاضوں کے خلاف کرنا شروع کر دے تو ان وہ حسک کی محسوس کرنا صاحب ایک جملہ بڑا عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین تو نے اسے بنگلہ عطا کیا ہے تو نے اسے گاڑی اتا کی ہے کوشیاں اطا کی لاکھوں روپے بینک بیلنس دیا ہے تو نے اسے خوبصورت بنایا ہے تو نے اسے اچھے کپڑے دیے تو نے اسے اولادیں دی تو نے اسے سب کچھ دیا ہے چورت دی عزت دی کُرسی دی طاقت دی لیکن مجھے تو نے کچھ نہیں دیا دو جملوں میں آپ سے گلام کرواؤں گا عظیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ان سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر کی سنگھ کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنی اقبال حاضر خدمت ہے علامہ صاحب میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اتنی ساری باتیں اس معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہیں اور اتنی خواہش ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ جو ہے وہ دم نکلتا نظر آتا ہے انسان مچلتا ہے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اور جب سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب یہ کیوں نہیں ملا تو حسد کا یہ جو دلدل ہے یہ کس حد تک ہمیں ڈکاتا چلا جا رہا ہے دیکھیے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اللہ سے ان تمام چیزوں کا مطالبہ کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے منع نہیں ہے حسد تو جب بنتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو یہ چیزیں دیکھ کر اس سے زبان کی نیت کی جائے اس سے اس سے بس برباد ہو جائے گی اس سے یہ ختم ہو جائے یہ چیزیں ہیں؟ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کبھی کسی انسان کے متعلق کسی عالم کے متعلق اپنے دوست کے متعلق کسی بھائی کے متعلق جب اس قسم کا بغذ پیدا ہو جائے حسد پیدا ہو جائے کسی چھین جائے تو یہ تو عمال کو ضائع کر دیتا ہے نہیں کہ وہ ختم کر دیتا گناہ کبیرہ ہے تو اس سے غفار بھی کریں اگر یہ خیال پیدا تو سے پہلے توبہ کریں اور اس کے بعد اس کی تعریف کریں اس کی محبت میں جملے بڑھے شہید عالم فرماتے ہیں دو طبقے ایسے ہیں جن سے جو ہے کہ وہ رش کیا جائے گا ایک وہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعوت کرتا تھا اور ایک وہ مالدار کے جسے مال دیا گیا تھا اور وہ اللہ کے رانے خرچ کرتا ہے تو اس سے محمود کرنا کیونکہ آپ کا دو جملوں میں اللہ تعالی کی روایت کرتے ہیں حدیز سناؤں گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن جنتی ہے hmm. اب وہ شخص آیا وضو س... کے پانی سے پانی ٹپک رہا تھا اب سہبا اسلام نے کیا عمل کرتا hmm. ہے راتوں کو وہ سوتا بھی آتا رہا hmm. اسے پکڑا اسے پوچھا کہ تو کون سا ایسا کرتا ہے کہ آکاری اسرا کو یہ جنت ہی فرمار hmm. ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا hmm. بس آم نماز hmm. پڑھتا ہوں Check. لیکن میرے دل میں کسی کے لیے کینا نہیں ہے میں hmm. کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے تمام ویو کو یہ میسج دوں گا, hmm. گا کہ اپنے تو اپنے دشمنوں سے بھی محبت بالکل محبت کے دائری بن جائے گی بالکل اسلام ہمیں محبت کا دائری دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے آفر میں صرف دو جملوں میں بات کو سمجھوں گا وقت بہت کم ہے افطار کا موقع ہے اور اس موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شک مفرت بھی کرتا ہے بخشیر بھی کرتا ہے اپنی کٹھیا کو جو ہے کسی کے محل کو دیکھ کر مت جلائن کسی کے محل میں اللہ تعالی نے کتنی ہی نعمتیں عطا کی ہوں کسی کے پاس کتنی ہی گاڑیاں ہوں کتنا ہی بینک بیلنس ہو کتنی ہی اولادیں ہوں کتنی ہی نعمتوں کا نظور ہو کیسی ہی وہ پوشاک پہنتا ہو اور کتنا ہی حسین و جمیل ہو کتنی ہی اس کے پاس طاقت اور قوت موجود ہے اور کتنی ہی اس کے پاس کرسی کی جاہو حشمت موجود ہے اس کی جاؤ حسمت کو دیکھ کر اپنی چھوٹی سی پیاری سی کٹیا کو آگ مت لگانا چاہیے جس کٹیا کو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے اس کٹیا میں رہتے ہوئے بس آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بے شک اللہ تعالی اس کی تمام نعمتوں میں زیادتی کرتا ہے اپنے آپ کو نازین حسد سے نکالیں اپنے آپ کو رش کے دائرے میں کھڑا کریں کسی مسلمان کے پاس اگر آپ نعمتوں کو دیکھیں تو اس سے حسد نہ کریں بلکہ اس پر رش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاء اس کو کتنا ادا کیا ہے اور یہ ماشاء کے جملے آپ کی زبان صرف ادا نہ ہو بلکہ آپ کے دل سے ادا ہونی چاہیے اور اس کے بعد اب اللہ سے دعا کریں کہ یا الہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو تو مجھے بھی ایسا ہی کچھ ادا کر دے اور اگر میرے لیے آفیت نہیں ہے تو مجھ سے اس کو دور رکھ ناز آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس نعت میں شامل رہیں گے دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعتوں کے نذرانوں کے صدقے سے ہم سب پر اپنا کرم کرے گا اجازت ہے میز میزبان جمید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس, دعا, اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ اے yeah that has moved